اب عورتوں کے ساتھ خاص مسئلہ آگے آ رہا ہے چونکہ عورتوں کے اندر یہ بخل اور کنجوسی کا مادہ کچھ زیادہ ہوتا ہے شوہر باہر سے کہہ دیتا ہے کہ وہ فلان چیز ان کو دے دو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا اس لیے کہ عورت کے اندر یہ دنیا کی محبت کچھ زیادہ ہوتی ہے اور کیوں زیادہ ہوتی ہے اس کی دلیل بھی حدیث میں موجود ہے الولد مبخل مجبن یہ جو بچے ہوتے ہیں نا بچے یہ انسان کو کنجوس بناتے ہیں یہ انسان کو بزدل بناتے ہیں جب تک انسان کی شادی نہیں ہوتی بچے اس کے نہیں ہوتے وہ بہت بڑا ہاتنتائی ہوتا ہے بہت زیادہ سخی ہوتا ہے اس لیے کہ بچوں کا غم ہی نہیں ہے نا اسے اور بہت زیادہ بہادر ہوتا ہے کہ میں یہاں جاؤں گا اور وہاں جاؤں گا اتنی تشکیلیں کروں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا اور جب شادی ہو جاتی ہے تو اگلے مہینے جو درخواستے لکھ رہا ہوتا ہے امیر صاحب کو آج مجھے یہ پریشانی اور یہ پریشانی ہے عورت ذات کیونکہ ان بچوں کی نگران ہوتی ہے ان بچوں کی مسئول ہوتی ہے اس لیے اس کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے کہ یہ چیز اگر نہیں ہوگی تو میں دوپہر کو ان بچوں کے لیے کیا پکاؤں گی لیکن ہم شریعت کے مطابق چلتے ہیں طبیعت کے مطابق نہیں اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شریعت کے مطابق تربیت فرما رہے ہیں عورتوں کا جو حصہ تھا نماز پڑھنے کا اس کی طرف سے آپ علیہ السلاۃ والسلام کا گزر ہوا اس لیے کہ اس وقت حالات اچھے تھے عورتیں بھی مسجدوں میں اور عیدگاہ میں آیا کرتی تھیں وہ الگ جگہ میں ہوتی تھی مرد الگ ہوتے تھے پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام نے مردوں کو بھی نصیحت کی اور پھر عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا یا ماں شرسا تصدقنا اے عورتوں صدقہ کیا کرو فنی رائے تک سراہناری اس لیے کہ میں نے تمہیں جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے اس لیے کہ میں نے تم عورتوں کو دیکھا ہے کہ جہنم میں اکثر تم ہو انا لاہ و ان لہرا جتوں سے جہنم بھری ہوئی ہے فرما رہے ہیں مردوں سے زیادہ عورتیں جہنم میں ہے فقلنا نواب ماد علی کا رسول اللہ تو عورتیں بھی تو صحابیات تھیں نا انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں کیا وجہ ہے کہ ہم عورتیں کیوں اکثر جہنم میں جائیں گی کالا تک فرن الانا و تک تم لعنتیں زیادہ کرتی ہو بات بات پر لانت گالم گلوچ یہ تم لوگوں کی عادت ہے وہ تکفرن اور خاندان کی ناشکری کرتی ہو خصوصی طور پر شوہر کی ناشکری کرتی ہو ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر اگر کوئی شخص عورت ذات پر پوری زندگی احسان کرتا رہے پھر کوئی خلاف عادت خلاف طبیعت بات اسے نظر آئے اپنے شوہر کی طرف سے تو کہتی ہے ماں ریت من کا خیرن کبھی بھی, بھی میں نے تج سے کوئی خیر نہیں دیکھی سب کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہے فوراً یہ عورتوں کی بری عادتیں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اچھی عادت بھی نہیں ہے اس میں اتنے سارے بچے پالتی ہے پورا گھر سنبھالتی ہے اور اور اور علاقے ہی بہت زیادہ خدمت کرتی ہے لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلم سمت کے طبیب تھے اللہ کے حبیب تھے وہ فرما رہے ہیں کہ تم لاہنتیں ملامتیں زیادہ کرتی ہوں و تکفراشیرہ <الْعَشِيرَة> اور اپنے شہر کی نافرمانی فرمانی کرتی ہو نہ شکری کرتی ہو مارائی تم من ناقصات یا عقل ان ودین ادہبا لبر رجولم کنہ یا ماشرنسا <النِّسَاء> اللہ یہ بہت عجیب بات ہے فرماتے ہیں کہ عقل کے اعتبار سے بھی تم کچی ہو دین کے اعتبار سے بھی تم ناقص ہو ہوشیار مرد کی عقل کو بھی تم خراب کر دیتی ہو اے عورتوں میں نے تم جیسا نہیں دیکھا عقل کے اعتبار سے بھی کمزور ہو دین کے اعتبار سے بھی کمزور ہو مہینے میں ایک بار حیض جاتا ہے دس دن سات دن نماز کی چھٹی نفاس ہوتا ہے چالیس دن نماز کی چھٹی دین کے اعتبار سے بھی کمزور ہے عقل کے اعتبار سے بھی کمزور ہے لیکن ایک ہوشیار مرد کو ہلا کر رکھ دیتی ہے پوری جماعت کا امیر صاحب ہے لیکن لیکن گھر میں آ کر اس بیچارے کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں یہ عورت اس طرح ایک خطرناک مخلوق ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عقل کے اعتبار سے بھی دین کے اعتبار سے بھی تم کمزور ہو لیکن عقلمند اور ہوشیار انسان کے اوسان خطا کر دیتی ہو اسے پریشان کر کر رکھ دیتی ہو یا معشر النساء اے عورتو اس حدیث میں اس بات کا جواب بھی آ گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی جو ہیں بہت زیادہ عورتوں کے تابع ہوتے ہیں اور عورتوں کی بات مانتے ہیں دراصل حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ مولوی حضرات اپنی عورتوں کے حقوق کا زیادہ خیال کرتے ہیں وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں اس لیے اپنی عورتوں کا خیال کرتے ہیں لئے کہ یہ عورت کمزور ذات ہے اس کے بہت زیادہ حقوق ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نا کہ ہوشیار انسان کے اوسان خطا کرا دیتی ہے یہ ہوشیار انسان کی عقل کو تباہ کر دیتی ہے پھر آپ علیہ السلات والسلام اپنے گھر کی طرف چل پڑے وہاں ابن مسعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہوئی ہے اور اجازت مانگ رہی ہے کہ میں نے ملاقات کرنی ہے کہا گیا کہ زینب آئی ہے فقال او زیا کون سی زینب زینب کی جمع ہے زیانب کون سی زینب بہت زیادہ ہی ہے یہ نام ان کے زمانے میں بھی بہت زیادہ تھا اور ہمارے زمانے میں بہت زیادہ ہے نام بھی خوبصورت سا ہے تو کہا گیا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے فرمایا کہ آنے دو اجازت ہے صدقہ دینے کا حکم دیا ہے نا؟ وَكَانَ عِندي میرے پاس کچھ زیورات تھے وہ میں صدقہ کرنا چاہتی تھی فضام ابنود من تصدق تو علیہم لیکن ابن مسعود کا یہ خیال ہے ان پہ شور ہے نا کہ وہ اور ان کے بچے اس صدقے کے زیادہ مستحق ہیں یعنی لوگوں کو مت تو ہمیں دو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ابن مسعود ابن مسعود سچ کہتا ہے عبد ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بات درست ہے اور ہمارے حنفی مذہب کی بنیاد بھی اکثر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پر ہے صدق ابن مسعود ابن مسعود درست کہتا ہے زعی کی و کی احق من تصدقتی تی بھی علیہم تیرا شوہر اور تیرے بچے یہ تمہارے اس دیورات کے صدقے کے زیادہ مستحق ہیں ان پر خرچ کرو اسے اللہ اکبر کے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ صلاحت وسلام کی خدمت میں مصروف رہتے تھے خادم تھے ان کے کوئی کام وغیرہ کرنے کے لیے فارغ نہیں تھے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اہلیہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کشیدہ کاری کیا کرتی تھی دستکاری کا ہنر جانتی تھی اپنے ہاتھوں سے وہ ٹوپی موزے اس طرح کی چیزیں بنایا کرتی تھی اور اپنے بچوں کا پیٹ خود پالتی تھی تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہارے پاس جو مال ہے جو تم صدقہ کرنا چاہتی ہو وہ اپنے شوہر پر کرو اپنے بچوں پر کرو اس لیے کہ ان کا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے بات سمجھ میں گئی اب اس حدیث کو لے کر کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ بس ہر کوئی اپنے ہی گھر میں اور اپنے ہی بچے پر صدقہ کرے اور غریب جو ہے وہاں روتے پھریں نہیں ان کی حالت اس طرح تھی اس لیے ان کو آپ علیہ الصلاۃ نے یہ حکم دیا اپنے گھر بار اپنے اہل عیال کا خیال کرنے کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ مفصل ہم نے الحمد بیان کی ہیں جہاں تک ممکن ہو سکا اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے اخیر میں پھر وہی پہلی والی بات ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر ساٹھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جہاد کی تیاری کرو اور اس آیت کے اخیر میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاد اور مجاہدین کا قیام استحکام اور دوام یہ اے مسلمانوں آپ کے خرچ کرنے پر منحصر ہے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام کا قیام ہو استحکام ہو دوام ہو مظلوموں کا انتقام ہو اور ان ظالموں کا برا انجام ہو تو آپ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں آپ کی جیبوں میں جو بچھو بیٹھے ہوئے ہیں نا بڑی بڑی جیبوں میں جو سانپ بیٹھے ہوئے ہیں نا جن کی وجہ سے آپ کے پیسے نکلتے نہیں ان پیسوں کو نکالو ان مجاہدین پر خرچہ کرو اگر آپ مجاہدین پر اچھی طرح خرچ کریں گے تو جہاد کا کام ترقی کرے گا مجاہدین عزت کے ساتھ جیئیں گے یا آپ کے اپنے ہیں امریکیوں کو انہوں نے الحمد مار بگایا روسیوں کو بھی مار بگایا انگریزوں کو بھی مار بگایا اور اب چینی وغیرہ آنے والے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ مار بگائیں گے لیکن اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے صاف سترے کھلے انداز میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجاہدین اپنی جان کو ہتیلیوں میں لیے پھر رہے ہیں آپ اے مالدار مسلمانوں اے صاحب استطاعت مسلمانوں آپ ان کے بال بچوں کا خیال کریں ان کے خرچے کا خیال کریں اور جہاد بالمال کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت دے گا آپ کی امت کو بھی عزت دے گا آپ کے مجاہدین کو بھی عزت دے گا مجاہدین کی عزت آپ کی عزت اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وسمب اجماعین سبحان اک المبدی کرشد اللہ